رام الذي نصدق وما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى کلو میں ولا فیب نا کم غلاثت غفی ومن يحلل غذبی وم فقد فاقد یہ سورتحا کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آیت نمبر اسی اور آیت نمبر اکیاسی یہ دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تشکرہ کیا ہے اور بنی اسرائیل پر اپنی فضل و کرم اور اپنی نوازشیں بیان کی ہیں اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے منع کیا یہ خبردار میری نعمتیں پا جانے کے بعد نافرمانی فرمانی اور ناشکری شکنی سے اپنے آپ کو بچانا اگر تم سرکشی کرو گے نعمتیں پا جانے کے بعد تو اس, کا اس, کا اس کی جگہ ہمارے ہاں ہلاکت بربادی اور تباہی ہے اللہ رب العالمی کہ ہاں رشک میں خیر و برکت اور جو نعمتیں اور جو رشک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے اس کو باقی رکھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنا ہو اور برائیوں سے بچائے انسان کو رشک حلال اللہ تعالی کے فضل و کرم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کر دینے والا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ بندے کے اپنے گناہ اور بندے کی برائی کی بھی برائیاں ہوتی ہیں انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچائے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے رشک میں کوئی کمی نہیں لگتی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ من امل سال ہم اُن کا وہ ام امین فلان حیاتن جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں تو ہم ان کے بڑے ان کی بلے ان کو بہت ہی خوشگوار اور سکون و اطمینان اور راحت کی زندگی رسید کر دیتی ہیں کبھی انسان دنیا میں پریشانی نہیں اختیار کرے پریشانیاں دنیا میں کب آتی ہیں وہ من آر دن وکرین ون کا ون شرح یومتی آما جو ہماری نادل کردہ کتاب ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہماری مقرر کردہ شریعت سے اعراد کریں گے اللہ فرماتے ان کی زندگی کو ہم بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں بات بالکل واضح ہے قرآن میں ہر چیز کا علاج موجود ہے ومن اردا ان دکری فعن لہو معیشت ون کا میری یاد سے میری ذکر یعنی کتاب قرآن سے ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے شریعت اور سنت سے جو بھی اراد کریں گے اراد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں گے ان نلح معیشت کا اس کی زندگی بہت ہی زیادہ تنگ اور پریشان پن ہو جائے گی بڑی دقتیں بڑی پریشانیاں اور دشواریاں اس کی زندگی میں پیدا ہو جائیں گی یہ تو دنیا میں اور آخرت میں ونہ شور یومل قیامت آما اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے محاسر تنی آما وقت کن تو بسیرا او چیخے گا چلائے گا اور کہ ابل عرمین ہم تو دنیا میں بینا تھے آخرت میں ہم کو تو نے اندھا کیوں بنا دیا اندھا کیوں اٹھایا ہے حشر کے میدان میں تو دنیا کے اندھے میں بینا ہو گئے اور میں دنیا کا بینا اندھا کیوں بنا دیا گیا اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری آیات میری کتاب میری باتوں سے تم آنکھیں بند کر لیتا تھا اس لیے آج آخرت میں تیری آنکھ کو میں نے چھین کیا اللہ تعالیٰ اس بدبختی بختی سے سب کو محفوظ رکھتے تو یہ آیت میں نے اس لیے پیش کیا بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کے میں کے سے محرومی اللہ تعالی کے فضل و کرم کا چھن جانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جانا ان کا سبب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا کتاب اللہ سے اراد کرے گا نبی کی سنت کو نظر انداز کر دے گا تو اللہ رب العالمی اس کی زندگی کو تنکہ دیتے ہیں نعمتوں کو شین لیتے ہیں فضل و کرم سے محروم کر دیتے ہیں اسی لیے امام ابن ماجہ امام احمد بن حمبل امام ابن حبان اور امام حاکم رہ اللہ جمی یہ چاروں حدت سوبان مولا رسول اللہ علیہ وسلم سے نقل کر ہوئی کہ نبی رہ سراک شام نے شاخ میں آئے لوگوں لامو بن ربن یوسی بوہا اوکما کا رہ سراغ شام اللہ اکبر اس سے بڑا علاج اور کیا ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کیا ہے رزق کیوں ہم سے چھین رہا ہے بے روزگاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے صبر و کرم و نعمتوں سے ہم تو محروم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اللہ کے نے وعدے کر دیا ان نل <سام> اب دلو شراموں میں نہ رد پہ ویدن او کما کالا رہ سا آپ کے الفاظ مبارک ہیں آپ کا یہ فرمان حدیث ہے آپ فرماتے ہیں ایک انسان یا کہیں کہ بندے کو اللہ تعالی بندے کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بندے کی نوکری ملازمت ختم ہو جاتی ہے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں کب بیگم بنوسی بہا اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالی کا فضل و کرم پایا نعمتوں سے مالا مال ہے رزق حلال کا بہترین انتظام ہے اب وہ حرام کاریاں شروع کر دے برائیاں شروع کر دے ناشکری کی راہ اختیار کرے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے ان الْعَبْدَ لائموں میں نہ رز بے بہا او کماکار بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں اپنے گناہ کرنے کی وجہ سے اسی لیے ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا ہی رزق کے باقی رہنے اور کے میں برکت کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے گناہوں سے زیادہ رشک سے محرومی کا کوئی سبب نہیں اور گناہوں سے بچنا برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے زیادہ رشک میں برکت کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھو وہ میں یہ تک اللہ مخرجہ و یا دکھ ہو من ہے سلاجہ تصویر جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کے در سے چھوڑ دیتے ہیں گناہ کو برائی کو اللہ کی ناراضگی کو اللہ تعالیٰ کے در سے چھوڑ دیتے ہیں وہی تقلّہ مخرجہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں برائیوں سے بار رہتے ہیں اللہ تالا دنیا میں ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ ان کے لیے مہیا کر دیتا ہے پریشانیاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شبیر اس دشواری سے نکلنے کی ہموار کر دیتا ہے اور ویر دکھ ہو من ہائی سونا یہاں اور دنیا اس کے رزق کا دروازہ بند بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالی اس کے رزق کا دروازہ ایسی جگہ سے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور برکتیں ذرا دیکھو تک اللہ انسان گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے اس کو سمجھایا جائے تو بات نہیں آتا توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے یہ میرا اپنا نجی و ذاتی معاملہ ہے اور اس کو یہ پتا نہیں باپ کے گناہ سے اولاد اور بیوی بچے بھی رشک سے محروم ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو رشک سے نوادا ہے آپ اپنا پیٹ پال رہے ہیں اپنے بچوں کا بیوی بچوں کا بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے بیو بہن ہو بیٹی بیوہ ہو بہن بیوہ ہو بیٹی بیوہ ہو یا پانچ پڑوس رشتہ دار میں پتہ نہیں کتنے گریبوں کا کام آپ کے ذریعے پورا ہو رہا ہے ایک کمانے والے آپ اللہ نے برکت دیے اب آپ گناہ کے کا کام کرنے لگے سود لینے لگے رشوت خور بن گئے مال آ جانے کے بعد حرام میں ممتنا ہو گئے اب خود خرچی کرنے لگے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناوں کی وجہ سے رسک بند کر دیا تو آپ کے ذاتی گناہ کی وجہ سے پورے رشتہ دار خاندان اور قوم و قبیلے کے لوگوں کا نقصان ہو اسی لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم, ہم گناہ کرتے تو ہمارا نجی اور ذاتی معاملہ ہے تمہارے ذاتی معاملے کے خراب ہونے سے کتنے لوگوں کا معاملہ بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور برکت کا معاملہ ذرا دیکھو یہ قرآن پاک ہے اللہ تعالی سات نماتے ولو اناحل کو منو ولو انا ح لل کو منو اگر اس گاؤں کے لوگ اگر ملک کے باشندے اور اگر شہر کے رہنے والے ایمان کے بعد اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائیں شرک سے بچائیں کفر سے بچائیں حرام کاریوں سے بچائیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اگر اپنے آپ کو مومن بچا دیں تو اللہ تعالی فرماتے چاہیں لفتح نا الم بار اوقات ان میں نہ سما اول آسمان اور زمین سے رسک کے برکتیں برکتوں کے دروازے ان کے لیے ہم کھول دیں گے رزق جو ہمیں ملا ہے اس کو باقی رکھنا ہے تو برائی اس سے بچنا ضروری ہے گناحوں سے زیادہ رزق کے سے محرومی کا کوئی بڑا سبب نہیں اور گناہوں سے بچنے فرما برداری سے زیادہ رزق میں برکت کا کوئی دوسرا سبب قرآن نے نہیں بیان کیا ہے اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں توبہ کریں شکر گزار بنیں نہ شکریں نہ بنیں اور تقریباً اسی چیز کا تذکرہ آیت نمبر سورہ سہا آیت نمبر اسی اور اکیاسی ایک ایک میں اللہ تعالی نے کیا ہے اور بنی اسرائیل کو وارننگ دی اور آگاہ کیا فرمایا <تصفح> بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بنی شیل کس کو کہتے یہ ہو یہ آج بنی اسرائیل یہ غیر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں اور نبی السلام سے پہلے مسلمان کون تھے یہی بنی اسرائیل یہی بنی اسرائیل مسلمان تھے اور ساری دنیا کیا تھی کافر تھی لیکن نبی صاحب جب اللہ نے ان بنی اسرائیلوں کو حکم دیا کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اس لیے نبی کیا جانے کے بعد سے ان کو کافر کہا لم کا فرو مینا خلی اب وہ بھی کافر ہو گئی لیکن جس وقت اللہ تعالی نے جس وقت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اس وقت کے وہ مسلمان تھے ہمارے اور آپ جیسے وہی اسلام کے لمبردار تھے فرمایا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل برا سوچو دوسرے لفظ تم کیا کہو اے مسلمانوں کیا کہیں؟ اے مسلمان ذرا سوچو ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا فضل و کرم کیا کچھ احساس ہے فرعون تمہارے اوپر غالب تھا ساری دنیا کفر پر تھی ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا معلوم ہے نمبر ایک قد انجیناکم من ادو ہم نے تمہارے دشمنوں کو اپنے فد و کرم سے پانی میں غرق کر کے ختم کیا اور تم کو نجات دیا دشمنوں سے نجات پانے کے لیے تم کو لڑنے کی بھی نوبت نہیں آئی یہی ہوا نا فرو نے یہ مسلمان جب فرون نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہے, نجات پا گئے تو فروغ نے کیا کہا تھا میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں آمن تو بلّا ہی لے دی عام نہ ہی بنو اسرائیل بس یہ مسلمان جو اب مذہب اشتہار کرتے ہیں اسی مذہب کو ہم بھی قبول کرتے ہیں فرون مسلمان بننے کی تمنا کر لیں اللہ تعالیٰ اس کی فرون اور پوری قوم جو اسلام کی دشمن اس وقت تھی سب دریا میں غرق کر دیا کد انجنا کم یا منی اسور کد انجینا کو میر ادوبی بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں ہم کو ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اللہ نے بچا لیا ایک مسلمان بھی غرق نہیں ہوا اور ایک کافر کو بھی اللہ تعالی نے بچایا پورے دشمنوں کو غرق کر دیا بغیر لڑی بغیر کسی مشقت کی اور ایک دوسری عوام تم تن اللہ پرمت مسلمانوں ہم تم کو نجات دیئے اور فوراً تمہارے بعد اسی جگہ پر دریا کے اندر فرون اور اس کی قوم تمہارے دشمنوں کو گرک کیا وہ ان تن تم تندرور اپنی آنکھوں سے دشمنوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے اللہ اکبر اور کیا چاہیے میرے بھائیو کتنا بڑا ہے سر نمبر دو وبا تم جانے بوری دشمنوں سے نجات دیا آج اتنا نہیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں میں نجات پہ آ گیا اپنے سربراہ سے لیکن اس سے بڑی مصیبت میں نہیں ہو رہا ہے ایک ظالم سے بچتے ہیں تو ہزار ظالم کے نرگے میں پھنس جاتا ہے آدمی اندر کٹانا کم آ جاتا دیکھو کم مد ادو تمہارے دشمن سے تم کو نجاد دے دیا پھر وا ادنا کم جانور اور تم لوگوں سے ملنے کا میں نے وعدہ کیا دور پہاڑ پر ٹھیک ہے نا اللہ رب العالمین نے فروغ کو کرکٹ کر دینے کے بعد موشا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے چند سرداروں کو لے کر کے آئیں اور تور پہاڑ پر اور آپ کو ہم کیا دیں گے آسمانی کتاب تورات ملی ماشاء اللہ اور تورات بھی کیا وہ آس نام موسلی کتاب و جاننا حد الحیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی کی کتاب تو ملی اور کتاب اللہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت فضل و کرم ہے کیوں نہ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایران پر مسلمان غالب آئے ایرانی شہزادے جو تھے فارس اس وقت کا فارس کے لوگ بگے مجوسی انہوں نے جا کر کے موجودہ چائنا جو ہے وہاں جا کے پناہ لیا کہاں سے بگے اب مسلمانوں سے مقابلے کی طاقت نہیں تھی بھگ کر کے کہاں چلے گئے چائنا چائنا کے بادشاہ سے ملے فارت کے के دے اور کہا کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ مسلمانوں سے مل کر کے ہم اپنے ملک کو واپس لیں का کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہوشیار تھا اس نے ٹہرایا کھلایا پلایا رہنے سہنے کا انتظام کیا کافی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں ایک بادشاہ پر اگر कोई کوئی ملک کا حملہ کرے تو دوسرے بادشاہ پر اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو ٹھکانا دے کیوں آج جس بادشاہ پر مصیبت آئی کر ہمارے اوپر بھی مصیبت آ سکتی ہے ٹھہرایا لیکن ایرانی شہزادے جو تھے فارس کے بار بار یہی ان کے جرنل کرنل جو میں کامیاب ہو گئے تھے یہی کہہ تھے نہیں صاحب آپ مدد کریں اور مسلمانوں سے ہم انتقام لے کر کے ان کو پیچھے ہٹا کر کے اپنے ملک کو واپس لے لیں چائنا کے بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ پہلے بتاؤ کہ آخر ان کے کیا اسلحے ہیں کیا طاقت ہے ان کے فوجی کیسے ہیں ان کے کردار کیا ہیں کیا کرتے ہیں تو فارس کے جنرل کرنل شہدادے جو لڑنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی خاص اسلحہ تو نہیں نظر آتا ہم کو تعداد بھی کم ہے تعداد بھی کم ہے بہت تعداد کم ہے ان کی اور بہت ساری خامیاں میں نے دیکھی ہی ہیں بوڑھے بھی ہیں کمزور بھی ہیں لڑنے والے بھی ہیں بہرحال ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ایرانی بادشاہ شہزادوں نے کہا چین کے بادشاہ نے کہا پھر جب تمہارے بدائل تمہارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تو غالب کیوں آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو ایرانی نے کہا دو چیزیں میں نے ان کو دیکھی اگر وہ لڑتے ہی رہتے ہیں ایک آدمی کان مولی ڈالا اور کچھ بلند آواز سے کچھ کہتا ہے اور تھوڑی دیر میں پوری فوج سارے قوم مسلمان کے اکٹھا ہو گئے ہاتھ میں دھلے ایک آدمی آگے ہوگا وہ جھکے گا تو جھکیں گے وہ کھڑا ہوگا تو جب تک کھڑے رہیں گے وہ کڑے ہیں گے نماز جانتے نہیں تھے کہا ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے ان کے اندر اچھا دوسری چیز دیکھی ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کتاب کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اسی کے روشنے میں کرتے ہیں تو ایرانی چینی بادشاہ نے کیا کہا کا ایرانیوں سن لو فارس کے لوگوں ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے اور ہماری اتنی تعداد ہے کہ ہم اپنے فوج کو سفوں میں کھڑا کریں تو آخر پہلی پہ فوج کا پہلا دستہ تمہارے سفارت میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہوگا تو آخری دستہ ابھی ہمارے محل کے سامنے ہوگا ہمارے پاس اتنی فوج ہے لیکن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم رہو تمہیں بنگلے بنا کے دے دیتے رہو کھاؤ پیو سب کچھ کرو لیکن جس قوم نے تم پر قبضہ غلبہ حاصل کیا ہے تمہارے ملک پر قبضہ کیا ہے اس کے خلاف ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کو نہیں دے سکتے ایرانی نے کہا کیوں کہ آپ کے پاس کتنے فوجی ہیں کہ اگر یہاں سب بندی کریں تو پہلا فوجی کہاں ہوگا مسلمانوں کے مقابلے میں اور آخری دستہ آپ کے محل میں ہوگا اتنی بڑی فوج ہے تو آپ تو نہیں ہماری مدد کر سکتے کہا کہ بات اصل یہ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اس قوم کا شکست دینا ناممکن ہوا کرتا ہے اس لیے ہم نہیں تمہاری مدد کر سکتے اللہ کی کتاب او زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار تاریخ قرآن ہو کر میرے ہے قرآن جس کے اللہ تاخیر جس کے ہاتھ اللہ کی کتاب ہو اللہ کی کی, کی کتاب ہو اس کا مقابلہ دنیا میرے بھائی کوئی نہیں کر سکتا بس شرط ہے کہ کے تمام چیزوں پر مقدم اللہ تعالیٰ کے کتاب کو کر دیں اور ہم مسلمانوں نے کتاب کو اللہ کی کتاب کو صرف مردوں کے لیے رکھا ہے دکانوں کے لیے رکھا ہے مرے تو قرآن خانی کرو دکان کھولنا ہو تو قرآن خانی کرو اور امر کی باری آ جائے تو وہی تمہاری مائیں اور بہنیں ہماری بیٹیاں جو قرآن خانی کے لیے, کرد... لیے بیٹھی ہی ہوئی ہیں زبان سے قرآن خانی پڑھنے کو گھر میں برکت آ جائے ما مردہ بخش دیا جائے لیکن یہی قرآن کہتا ہے پردہ کرو تو ننگے سروں روڈوں کو گھومتے ہوئے نظر اسی لیے بات بزرگ کہا کرتے تھے ہاں اور کم تال قرآن ول قرآن یل ان سوچو ہم آج مسلمان اکٹھا ہو جائیں گے قرآن خانی ہو رہی برائیں چل جائیں گھر میں برکت آ جائے اور کاروبار ہمارا چلنے لگے اور یہی قرآن کہتا ہے سود کھولو تمہارے اوپر لانت ہو قرآن پہتے پہتے اپنے اوپر ہم لانت بھی دیے جائیں گے کبھی سوچا آپ نے آج کہا جائے تو کہیں گے کہ بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتا فلاں تم وہی علقاد وہی جھوٹا انسان اپنی زبان کہتا ہے اللہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ رسو اور نمبر ہی جھوٹا خود بھی دیکھا آپ نے معاملہ ہے قرآن کی کتاب پر عمل کرنے کا عمل کرنے لگے قرآن پر تو بتا رہا تھا کہ دوسری چیز دوسری نعمت اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ وا جَانِبَ کم جان بتر اور ہم نے تور پہاڑ پڑھا کر کے کتاب لینے کا تم سے ہم نے وعدہ کیا ٹھیک ہے نا نمبر 3 میرے بھائیوں ور سلح الْمَنَّ کم <وَسَّلْوَا> تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا کیوں جب مصر سے نکلے تھے تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان تھا ہی نہیں دشمن سے بھگے تھے جان بچا کر کے ہجرت کر کے کوئی سامان تمہارے پاس زندگی کا نہیں تھا لیکن میں نے کیا کیا سلوا ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل کر دیا اور جب پیاس لگی پی... پیاس لگی تو ہم نے موسا کو کہا موسا اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو بارہ چشمے تمہارے لیے ابل پڑی اور ایسا پانی کی اس کے پینے کے بعد بیماریاں بھی ختم ہو جائیں اور یاد کرو جب تم کو دھوب لگنے لگی اور رہنے کے لیے کوئی کھینے کا اور سارے کا درست کا انتظام نہیں تھا وہ کمل گمام اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً تمہارے بادل کو حکم دیا تمہارے سرو پر آ گیا تھا کہ سورج کی دھوپ سے بادل تم کو کتنا میں نے کرم کیا تم کو تمہارے اوپر اور کیا کھانے کے لیے دیا من اور سلام ماشاء اللہ ایک تھا سکا کباب ہاں چٹپٹا اور دوسرا تھا میٹھا کھاؤ میٹھے کھاؤ پیو بند اور کیا چاہیے بھائی میٹھا بھی کھاؤ سکے کماب کھاؤ وہ بھی باسی نہیں بالکل تازہ بتا دے کیا کہتے بالکل فریش ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کہا چھ مہینے کا سڑا کرا لاؤ جیسے آج ہم کو تم کو نصیب ہو رہا ہے بالکل تھا بتا اللہ نے فرمایا جا وہ کلو می تو یہ بات یہ اللہ تعالی کا رزق جو ملا ہے اس کو تم کھاؤ پیو لیکن کرنا کیا غلافی خبردار سرکشی نہیں کرنا ایسا نہ ہو کھا پی کر کے چربی چڑھ جائے تم کو چربی چڑھنا سمجھتے ہو رہا ہے چربی چہ جائے تو مستی کرنے لگو نہیں چربی نہیں چھے مستی نہیں کرنا اللہ کو نہیں بھولنا ہمارے اس صدر و کرم کو پا کر کے نا فرمانی اور نا پر نہیں اترنا اگر تم نے سرکشی کیا نا فرمانی کیا اور تم نے اللہ اس کے رسول کے حدود کو توڑا اور ناشکری کی راہ تم نے اختیار کیا پیا ہل لال غد تو ابھی میں بتا دے رہا ہوں میرا عذاب تم پر واجب کر جائے گا اتنی نعمتیں اللہ کب چھین رہا ہے جب انسان اللہ تعالی کی فرما برداری کے بجائے نہ فرما فیا کم اور یہ بھی سن لو ولی علیہ فقت ہوا اور جس پر میں نے اپنا عذاب نادل کر دیا سمجھو کہ تباہ اور برباد ہو گیا تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے انعام اور اپنے رشق کو باقی رکھنا ہے پیر اور برکت چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچا جائے برائیوں سے توبہ کیا جائے اپنے آپ حرام چیزوں سے بچایا جائے باقی ان شاء اللہ اگلے ہفتے کا اللهم تقبل منا يا كريم واغفر لنا يا غفور يا رحيم يا ودود يا الله الله انت